الحمد لله الحمد لله وكفاه وصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء النظار فصل المفعول به وهو اسم ما وقع عليه فعل الفاعل كضرب زيد عمرا وقد يتقدم على الفاعل كضرب عمرا زيد فقد يحزف فعله لقيام قرينة جوازا نحو زيدا في جواب من قال من أضربه ووجوبا في أربعة مواضع الأول سماعي نحو إمرأ ونفسه وانته خير لكم وأعلا وسهلا والبواقي خياسية الثاني التحذير وهو معمول بتقدير إتك تحذيرا مما بعده نحو إياك والأسد أصله إتكك والأسد وذكر المحذر منه مكررا نحو الطريقة الطريقة الثالث ما أضمر عامله على شریف تفسیر جی مصنف علی الرحمان صاحب ہدایات فرماتے ہیں مفعول مطلق کو ذکر کر لینے کے بعد مفعول بھی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہتے ہیں مفعول بھی اس کو کہتے ہیں کہ جس پر فائل کا فعل واقع ہو مفعول بھی جس پر فائل کا فعل واقع ہو جیسے کہ میں کہوں کہ ضرب کا درخت میں نے عمر کو مارا ابھی ٹھیک ہے نا تو یہ شکر تو ضرور تو ہمرن میں نے عمر کو مارا تو میرا جو مارنے کا فعل ہے وہ واقع ہوا ہے عمر پر اب عمر جو ہے وہ کیا ہے مفعول بھی ہی ہے تو جس پر فائل کا فعل واقع ہو وہ کیا کہلاتا ہے مفعول بھی جس پر فائل کا فیل واقع ہو ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے فائل جو کام کرتا ہے ایک ہوتا ہے فیل جو اصلن کام ہوتا ہے اور ایک مفہول بھی ہوتا ہے جس پر وہ کام کیا گیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کہ ذرا کہ ذی دمرن ذرا با زئی دمرن مارا زید نے آمر کو مارنے والا کون ہے زید کیا کیا ہے زید نے مارا ہے مارنا ایک فیل ہے فائل کون ہے زید تو زید نے مارا کس کو مارا ہے یہ جو فعل واقع ہوا ہے کس پر ہوا ہے آمران عامر کو جس پر فائل کا فیل واقع ہے وہ مفول بہی ہوا کرتا ہے کہتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس مفول بھی کو فائل پر مقدم کر لیا جاتا ہے اور یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ ذرا بہ ہم ترجمہ وہی ہے کہ زید نے امر کو مارا لیکن کیا کیسے دیا جاتا ہے کہ ہمران زئی دون مفول بھی کو پہلے ذکر کر لیتے ہیں اور اس میں کوئی قباہت بھی نہیں ہے کیونکہ کہ فیل جو ہے وہ عمل کرنے میں کبھی ہوتا ہے یہ جھان چاہے فیل اگر بخر بھی کر لیا جائے فائل اس کا وہاں پر بھی عمل کر لیتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا کبھی کبھی کہتے ہیں کہ اس کے فیل کو یعنی مفول بھی کے فیل کو حذف کر دیا جاتا ہے کرینے کے موجود ہوتے وقت کرینہ کے پائے جانے کے وقت یعنی کوئی بھی چیز جب ایسی اس کے فیل کے حضف پر درالت کر رہی ہوگی تو ایسے وقت میں کیا ہے مفول بی کے فیل کو حذف کر سکتے ہیں آپ وہ کیسے مثلاً کہتے ہیں کہ کسی شخص نے کہا کہ من ازرے بو میں کس کو ماروں من ازربو یعنی میں کس کو ماروں کسی کو مارنے کا شوق چڑھا ہوا تو اس نے پوچھا کہ میں کس کو ماروں تو جواب میں کہہ دیا کہا زیدن کہہ دیا زیدن بس. اب یہ نہیں کہا کہ, زیدن کہ تو زید کو مار بلکہ زیدن صرف زیدن دیا. یہاں پر یہ کرینا ہے کس کا ساحل کا سوال ساحل کا سوال ہی کرینا ہے کہ من اضرب میں کس کو ماروں تو جواب میں صرف زیدن دن کہہ دیا وہ پھول بھی ذکر کر دیا چارے کی خیر نہیں ہوتی ہے نہیں زید خیر اتنا نہیں ہوتا زید تو شاہ بنا ہوتا ہے عمر کی خیر نہیں ہوتی ہے عمر مارا جاتے ہیں عام طور جاتا ہے مارا عمر کو تو خیر عمر کی زیادہ پٹائی ہوتی ہے ویسے عمر کی, عمر کی نہیں عمر اور عمر میں فرق ہے ٹھیک ہے تو کیا کہا تو کسی شخص نے کہا کہ من ادربو میں کس کو ماروں تو جواب نے کیا کہا کہ دن یعنی آپ زہد کو ماریں ٹھیک ہے جی تو اب جو ہے یہاں پر قرینہ کیا ہے سائل کا سوال ہے قرینہ تو اب دوبارہ فہر لانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ فیل کو کیا کر دیا ہے حضف کر دیا ہے یہ تو تھی فہر پہ حضف کی جوازی صورت اس کے بعد چار وجوبی صورتیں ہیں فیل کے حذف کرنے کی مفعول بی کے فیل کو حذف کرنے کی چار صورتیں وجوبی ہیں ایک دوازی ہے دواضی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب ساحل کا سوال ہو ٹھیک ہے کوئی اور وہ اس پر کری ہو تو جواب میں کیا ہے حزف کر دیا جاتا ہے فیل کو اور چار جو ہے وہ وجوبی صورتیں ہیں وہاں تک پہلے پڑھتے ہیں اس کے بعد آگے چلیں گے انشاءاللہ شاء جائیں کتاب میں فرسٹ المفعول المفول مفعول بہی وہ اس مفت ما وقاع علیہ ہے فیال الفاح وہ ایسا اسم ہے کہ ماں بقا علیہ کہ جس پر واقع ہو فعل الفاعل فعل کا فعل خزانہ آمرن جیسا کہ زید نے مارا عمر کو اب عمر پر فعل یعنی زید کا فعل واقع ہوا ہے یعنی ضرب تو کا فعل جو کہ ضرب ہے وہ واقع ہوا ہے کس پر امر پر تو امر کیا ہے مفعول بھی ہے کہ جس پر فعال کا فعل واقع ہو ٹھیک ہے جی اتنی بات سمجھ میں آ گئی المفول ایسا اسم ہے وقع علیہ فعل الفا کہ جس پر فعل کا فعل واقع ہو جیسے ضرب زید برد العمر وقت دم واعلی کہتے ہیں کبھی کبھی اس مفہول بھی کو فائل پر مقدم بھی کیا جاتا ہے جیسے عامرن زیدن زیدن زیدن عمر کو مارا بہ مفہول بھی ہے لیکن پھر بھی اس کو فائل پر مقدم کیا ہے اچھا فیال کرینتن اور کبھی کبھی اس کے فیل کو. کو جی رول نمبر پانچ کس کے فیل کو فی رو. کو رول نمبر پانچ سے پوچھے فیل کو جزاک اللہ خیر و جزا کنوز وزا فیل ہوں کبھی کبھی وہ پھول بھی حذف کیا جاتا ہے یہ قیام ہے کرینا تن جون ٹھیک ہے قرینہ کے قائم کرینہ کے موجود ہوتے وقت قرینہ کے پائے جانے کے وقت لیکن یہ جو حزف ہوتا ہے یہ حضف فعل جوازی ہوتا ہے جائز ضروری نہیں ہے کہ آپ حذف کریں اس کی مثال نہ ہو زئی دن سی جوابی من کالا من ازرے جیسے کہ زیدن کہنا فی جواب من اس شخص کے جواب میں کہ قال من جو یہ کہہ رہا ہو کہ من میں کس کو ماروں ٹھیک ہے جی اس کا جواب میں کہا جائے کہ زیدن یعنی آپ زید کو ماریں اب زیدن کہہ دینا کافی ہوگا پوری بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے جائز ہے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ جی بھی جائز ہے کہ آپ یوں کہے کہ اضرب زیدن کہ تو زید کو مار ب وجوبن کہتے ہیں کبھی کبھی وہ پھول بی کے فیل کو حضر کیا جاتا ہے وجوبی طور پر اور وجوبی کی صورتیں ہیں چار چار صورتیں ہیں کہ جن جن صورتوں میں پھول بی کے فیل کو لازمی طور پر حضف کیا جاتا ہے ان چار صورتوں میں سے جو پہلی صورت ہے وہ کیا ہے سماعی ہے قیاسی نہیں ہے یعنی اس کے لیے کوئی قاعدہ اور قانون نہیں ہے کہ مفول بی کے فیل کو حضف کیا جائے گا بلکہ وہ سمای ہے کہ عربوں سے ہی ایسے سنا گیا ہے اہل لغت اور اہل عرب جو ہیں وہ عام طور پر جب بھی ان, آ... ان کا تلفظ کرتے ہیں اس وقت وہ ان کے ساتھ فعل کو ذکر نہیں کرتے تو جیسے ان سے سنا گیا ویسے ہی ہم لوگ بھی استعمال کرنے لگے ٹھیک ہے لکیر کے فقیر بنتے ہوئے تو جیسے ان لوگوں نے استعمال کیا ویسے ہم بھی استعمال کریں گے کہ اس کے فیل کو یعنی مفہول بھی کے فیل کو وہاں پر ذکر نہیں کریں گے لیکن یہ حدف حد وجوبی ہے لیکن ساتھ ساتھ میں کیا ہے سماعی بھی ہے وجوبی قانونی نہیں ہے قیاسی نہیں ہے یہ جیسے مثال کے طور پر اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو لیکن باقی کتاب میں دیکھیں گے اہلن و سہلن آنے والے مہمان کو ارب لوگ کہتے ہیں اہلن و سہلن ٹھیک ہے اور مرحبا بھی کہہ دیتے ہیں تو اب یہ اہلن سہلن مرحبا یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے بھی بے ہی ہیں لیکن ان کا فعل جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے مقدر ہوتا ہے محسوف ہوتا ہے ٹھیک ہے جی وہ فعل کیا ہے جو محسوف ہے تو کہتے ہیں اتائی تلن و تو ہلن اتعیتا اہلن و پہلا ہے اطئیتا ٹھیک ہے اور پھر ہے پہلا ہے اتائی پھر دوسرا ہے وائتا وہ بھی اصلی ہے وہ اصلی ہے تھا اہلن و پیتا سہ کیا تم اپنے ہی لوگوں میں آئے ہو اہ گھر والوں میں اپنے ہی لوگوں میں آئے ہو وپی تلن नरम जमीन نرم زمین کو نرم جگہ کو نرم چیز کو سال آسانی وی روندنا کسی چیز کو تو کہتے ہیں اتائی تم اپنے ہی لوگوں میں آئے ہو हो تا سہلن اور تم نے کیا ہے یعنی نرم زمین کو है ہے فیل. تو یہ ہے جی کیا حسف مفول بی کے فیل کو حضف کرنا لیکن وجودی اور سماعی تو آج مفول بھی مفول بھی کے یہاں پر فعل کو حجف کرنا لیکن یہ جو وجوبی ہے یہ کی کیا ہے سماغ ہے کہتے وہ وجوبن اور مفول بھی کہ فعل کو حجف کیا جائے گا وجوبی چوترات مواد یہاں چار مقامات میں فی چار میں مواد یہاں مساجدہ کا وزن پر ہے جمع منتم ہے غیر منصرف ہے ورنہ اور باہ مذاقہ مواد یہاں کا مواد ہونا چاہیے تھا مذافر ہے مضافر مجبور ہوا کرتا ہے لیکن پھر بھی مواد پڑھیں گے اس لیے کہ مساجدہ کے وزن پر ہے جو کہ منتحر جموں کے ایک وزن ہے اور جب منتظر جموں کیا ہوتا ہے ایک سو دو قائم مقام ہوتا ہے لہذا مواز غیر منصرف ال ابل ان چار مقامات میں سے پہلی جو صورت ہے وہ کیا ہے سیمای ہے نہ وہ امران و نفسہ دیتے ہیں عمران و نفسہ ان وفسو چھوڑ دو اس آدمی کو کہہ نہ کر چھوڑو اس کو اس کو اور اس کی ذات کو ہی چھوڑ دو تو امران و نفسہ امران و نفس اس آدمی کو اور اس کی ذات کو ہی کیا کر دو چھو اور دو ٹھیک ہے جی دوسری ترکیب اس میں اس میں جو فین جو حاضر ہے وہ کیا ہے اتر مقدر ہے اور عمران وانا نفس مفول بھی ہے دوسری ون تح خیر القوم انتہ خیر اس کی ترکیب عبارت کیا ہے ان تان تصلی سے وق س خیر القوم تو خیرن جو ہے یہ مفول بھی ہی ہے اور اس کا فعل کیا ہے مقدر ہے حضرت وہ کیا ہے وقت اصل میں کیا ہے یعنی نصارہ کے لیے یہ ولیو عرے عن وقت وقصدو خیر لکم کہ تم تشویش کے عقیدے سے باز آ جاؤ رک جاؤ اور وقت سدو اور ارادہ کرو خیر لکم اس کا جو تمہارے لیے بہتر ہے یعنی صرف ایک اللہ ودہ لا شریک کی عبادت کرو وہ تشویش کا عقیدہ رکھتے تھے وہ کہتے تھے کہ خدا بھی خدا ہے لیکن عرت عیسیٰ بھی خدا ہیں جو خدا کے بیٹے ہیں اور مریم بنت عمران بھی خدا ہیں جو خدا کی علیہ بیوی بی ہیں اور تینوں کو خدا مانتے تھے تو یہی تشلیس کا عقیدہ ہے خدا کو بھی خدا عرت عیسیٰ کو بھی خدا مریم کو بھی خدا تو ان کے بارے میں کہا ہے کہ انتبوان تصلیف کے تصلیس کے عقیدے سے بعض آ جاؤ وقت خی اللہ قوم جو ترکیبی عبارت ہے اور تقریری عبارت ہے اس کو ذہن میں رکھیں اپنے پاس نوٹ بھی کریں عمران ونفسو میں جو فعل مقدر ہے وہ کیا ہے امران و اور انتہو خیر القوم میں جو عبارت ہے وہ کیا ہے انتبوان تصلی خیر القوم سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں تم کیسے لکھو گے پہلی صورت میں اتروک امران و یہ فیل مقدر نکالیں گے ٹھیک ہے نفس دوسری صورت میں کیا ہے انتہ آنت تسلیف انتہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے انت تسلیف میں لکھ دیکھتا ہوں ٹھیک ہے انت تسلیح وق سوانت تسلیس وقسو خیر الحمد سمجھ میں آ رہی ہے جی انتہانی تصویر ہے وق صدع خیر الحکوم و سہلن سہلن آہلن بھی مفول بھی ہی ہے اس کا جو فعل مقدر ہے وہ کیا ہے اتعیتا لکھ چکا ہوں اوپر اطائی تہلن اور جو سہلن ہے اس کا جو فعل حضرت ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے جی آتے آہلن ویتا بس آگے جو باقی جو تین صورتیں یہ تو پہلی سورت کی جہاں پر کیا ہے وہ فل بی کے فعل کو حضف کیا جاتا ہے وجوبی طور پر ان چار صورتوں میں سے پہلی صورت جس کی تھی سماعی کی تھی جو ہم پڑھ چکے ہیں باقی تین جو ہیں وہ کیا ہیں قیاسی ہیں وہ ان شاء اللہ عزیز کل سے آگے پڑھیں گے ٹھیک ہے الل اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو صحت والی عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا رمائے اور بالخصوص آج کا جو ایک حادثہ ہے کہ گلگت سے اسلام آباد کے لیے آنے والی جو ایئر لائن پی آئی اے کا جو تیارہ وہ جو گر کر تباہ ہوا ہے جگٹاد کے ساتھ حویلیاں کے شہر میں اس کے اندر تقریباً چالیس سے زیادہ لوگ سوار تھے اور اس میں بالخصوص جو پاکستان کے مشہور ترین نعت خوان ہیں جنید جمشید وہ ان کی اہلیہ اور ان کے ساتھ مستورات کی ایک تبلیغی جماعت تھی اور اور بھی بہت سارے لوگ اس کے اندر تمام کے تمام کیا ہو چکے ہیں شہید ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو غریب رحمت کریں اور ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کو جنت الفوش میں عالی مقام عطا فرمائے ان سے جو جو گناہ ہوئے اللہ تبارک و تعالی ان کو معاف فرمائے اور جو تسماندگان ہیں جو ان کے لواحقین ہیں اور ان کے عزیز و اقارب رشتہ دار ہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ تعالی تمام ایمان والوں کو حادثاتی اموات سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق کا تعفر اور مجھ سے میں تو اللہ تعالیٰ آپ کے بھی حامی بھی ہوں ناصر بھی ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ